دن تیرے کیا کیا بات بان ہیں ایسے دادا تنگ کے دن بن تیرے کیا کیا بات بن ہیں ہر ہر شانے تک کرتے شاہ شان بال تک کرتے شاہ شان باد تل چور چوک میری رس رہتے تھے دونوں تل چور چوک میری رس رہتے تھے کیا کیا واجن ہے کیا کیا واجن ہے عزمل تین گر گئی تج سے کازمل کو گر گئی شاہ شام دن ملتے کیا کیا آج کے دن جا جا کول جلے سا سارے کے ساتھ جل میں ساسارے کے ساسارے می میرے تیرے تیرے سنجن دن گہر رام ملے تیسری کیا کیا باتیں ہیں کیا کیا ہے دنیا کو گولو سیاد نیلی آیا می نا نا کو, کو مامانا دا کی می می de mm de -hmm. اندار آ جائے دے دی تیری کیا یاد ہے